اور اس کے ساتھ دخانہ میں دو جوان داخل ہوئے ان میں ایک بولا میں نخاب میں دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں اور دوسرا بولا میں نخاب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہمیں اس کی تعبیر بتائے بے شک ہم آپ کو ان کو کار دیکھتے ہیں